ہم مسئلہ پڑھتے ہیں آپ سے سنتے ہیں یا کہیں بھی مسئلہ پڑھتے ہیں تو ہم معلوم نہیں ہیں کسی کو مسئلہ بتا سکتے ہیں ہاں ہاں اگر آپ نے کوئی مسئلہ مثال طور پہ آپ دیکھیں کہ <laughs> واقعی سو فیصد آپ کو مسئلہ یاد ہے تو آپ کسی کو بتا دیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو نہیں جانتا اس کو مسئلہ نہیں بتانا چاہیے مسئلہ میں نا... ایک دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں ایک صاحب کہنے لگے یہ جو ایسے سرخ ہو جاتے ہیں نا ہم اس میں کیا چیز ہوتی ہے جو کاٹتی ہے کچھ بتائیں آپ جوں ہوتی ہے نا یہ جی آپ سے اسی لیے کہلوا رہا ہوں کچھ کہنا ہے نا بات ایک ساپ آ کے لے کہ جی جوں اگر کاٹ لے تو وزو ٹوٹ جاتا ہے میں نے کہا نہیں کہنے لے جی باہر شریعت میں لکھا ہوا میں نے کہا لاؤ بھائی باہر شریعت یہ ہوتا ہے وہ باہر شریعت لایا اس میں ہے جوک وہ سمجھے جوں نے کو خود بنایا جوک ہے جیسے آپ سیب کا چھلکا اتاریں سیب کھانے کے لیے اس طریقے سے جیسے ہوتا ہے نا یہ ایسا جانور ہوتا ہے ایسے ذرا سا ٹیوڑا ایسے پڑاؤ کسی کو پتا بھی نہیں کہ یہ جانور یہ وہاں ہوتا ہے جہاں پانی ہو اگر کوئی آدمی وہاں سو جائے یہ بڑے چپ چاپ سے آپ پیار اور محبت سے آپ سے منہ لگا لیتا اتنا بھی آپ کو محسوس نہیں ہو جیسے چونٹی کاٹ پھر بھی آپ ادھر ادھر کر دیتے نا چپ چاپ لگا لیتا اور لگانے کے بعد جب بھی ایک خون کھینچتا ہے یہ اتنا لمبا جا ہوتا کہ دو گس کے قریب لمبا ہو جاتا اور آدمی مر جاتا پورے بدن کا خون نکال لیتا اب ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ خون آدمی کا نکل جائے تو وضو کیسے نہیں ٹوٹے گا تو وہ سمجھے جوں ہے اصل میں وہ جونک جیسے ایک صاحب نے کوڑے کو سمجھ لیا تھا کوڑا کہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ حالانکہ وہ تھی کوڑا رکھنے کی جگہ کوڑا اس کو کہتے ہیں درے کو جس سے مارتے ہیں جنت میں کوڑا کرکٹ کہاں سے آئے گا بھائی وہاں تو گندگی نہیں وہاں تو جتنا بھی آپ کھائیں گے جتنا بھی پیئیں گے جنت کی نعمت تو وہ سارے پسینے سے سب نکل جائے گا وہاں فضلہ نہیں آئے گا کوئی غلازت نہیں ہوگی بلکہ پسینے سے وہ سارا فضلہ جو ہے وہ نکل جائے گا تو یوں اگر آپ بتائیں کچھ ایسی اگر غلطی ہو گئی تو مشکل ہو جائے گی جیسا ڈاکٹر نے دوا دیتے وقت کہا کہ دوا مریض کو ہلا کر کے پلانا انہیں مریض کو ہلا کر کے دوا پلائی اب یہ سمجھے نہیں کہ دوا کو ہلا کر کے پلانا انہیں مریض کو ہلا کر کے دوا پلائی وہ ایسی صورت نہ ہو اس لیے بہتر ہے کسی ماہر عالم کے پاس اس کو بھیج دیا جائے ابھی آپ وہاں جا کر کے مسئلہ پوچھیں اور فتح و رضویہ کی دسویں جلد میں اعلی فاضل بریلی شاہ ابد العزیز محد الوی کے حوالے سے لکھا ایک شخص واس کر رہا تھا حضرت علی آج واز روک کر کے کہا کہ آپ کو دو باتوں کا علم ہے راسق اور منسوخ کا علم ہے آپ کو اس نے کہا نہیں پر میں اس کو بعد یہ کا واس کر رہا تو جب تک آدمی کو دین کا معقول علم نہیں ہو اعلی حضرت فاضل بریم لکھا کہ اس کو واس کرنا حرام ہے کیوں کہ وہ جب نہیں جانتا کہیں نہ کہیں اسے ضرور گڑبڑ گئی تو, وہ تو نہیں جانتا کوئی حدیث شریف پڑھ کے کچھ کہہ دے اس کو کیا پتا اسماورجال کا علم نہیں حدیث کے زوف ہونے کا یا قوی ہونے کا یہ اس کو علم نہیں اس لیے عام آدمی کو اس سے بچنا چاہیے